ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو اس کا مقصد وزیر یہی ہے کہ معاشرے میں اپنے ملک میں امن بھائی چارے اور سکون کی فضا قائم کی جائے اور مذہب کے نام پر اسلامی تنظیموں کے نام پر اور جمعیتوں کے نام پر جو دہشت گردی کا ایک عروج اس ملک میں ہے اسے ختم کیا جائے اور سب لوگ امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں صرف ہمیں لوگ نہیں بلکہ بکرے عزیز پاکستان میں پائے جانے والے تمام تر تربیش جی شعور انسان چاہے ان کا تعلق احمد الناس سے ہو یا عدلیہ مقنہ اور منفردہ سے ہو سب یہی آر وہ اپنے دل میں لیے بیٹھے کہ یہاں پر امن و امان قائم ہو جائے لیکن امن کو قائم کرنے کے لیے انداز اور طریقہ کار جب تک وہ نہ بنایا جائے جسے اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے تو کبھی معاشرے میں امن نہیں آ سکتا اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سب کے سب انبیاء وہ ایک ہی ملت اور ایک ہی دین لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المبیا امبیا آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بنیادی طور پر ان کا دین ایک ہے عقائد عبادات حلال و حرام کے حصول اور فائدے سب ایک ہی جیسے ہیں اور جب دین کا منبع وہ ایک ہے یعنی اللہ حبول العالمین تو جتنے بھی یان ہیں یہ سب اللہ ابوالعال العالمین سے پیدا کردہ ہیں ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیجتا ہے کسی خاص علاقے میں دوسرے کو کسی دوسرے علاقے میں اگر ایک ہی علاقے میں ایک کے بعد دوسرا نبی آئے تو پہلے کی نبوت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کو معاون بنا دیا جاتا ہے جیسے کہ موسا علیہ سلاط وسلام نے اللہ سے دعا کر کے اپنے بھائی ہارون کے لیے سفارش کی کہ اس کو بھی میرے ساتھ بھیجئے رت ان یوسدونی بطور معاون یعنی بیک وقت دو دو انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے اور ایک قوم کی طرف بھیجا ہے تو تمام تر مذاہب کے لوگ دل میں یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ان کا دین ان کا مذہب عزت پائے دنیا میں سر بلند ہو تمام تر مذاہب یہ چاہتے ہیں کہ خلافت امارت اور حکومت انہیں میسر آئے اور ایسے ہی تمام تر انصاف پسند اور زی شعور انسان وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن قائم ہو جائے لیکن یہ تینوں بنیادی کام ان کا اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی نے انسانیت سے وعدہ بھی کیا ہے یہ بنیادی مقاصد ہیں قیام امن اچھا نظام حکومت اور کسی بھی دین کی سر بلندی اور غلبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبضین یا گرونا نہیں لال شریفون بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان والے ہوں نیک صالح عمل کرنے والے ہوں اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں چار کام کرنے والا معاشرہ جب تشکیل پا جائے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں انہیں انعام کے اندر دے گا للیفر اب قبض تخلف مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت دی تھی ایسے ہی اب بھی اللہ انہیں خلافت دے گا ولا لَهُمْ دِينَهُمُ اللہ اور وہ دین جس کو اللہ نے ان لوگوں کے لیے منتخب کیا ہے اس دین کو اللہ زمین میں رلبہ عطا کرے گا ولا ابت اللہ ہوں اب اور مسلمانوں کے اندر دیگر معاشروں کے اندر موجود دہشت اور خوف کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ امن اور بھائی چارے کی خلاف عائم کرے گا لیکن اس کے لیے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان امن صالح اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت سے اجتناب یہ چار بنیادی کام جن کوئی معاشرہ کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سکون پیدا کر دیتا ہے اور دہشت اور خوف کو اللہ تعالیٰ وہاں سے ملا دیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ من اوپا وقت نہیں اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو افا کرنے والا اور بولتے ہے تو یہ ایک سمپل اور آسان سا طریقہ کار ہے ایمان اور عملے صالح پر معاشرہ جو کھڑا ہوگا وہ اسی صورت میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ ایمان اور عملے سانے کی دعوت دی جائے لوگوں کو اللہ تعالی کی عبادت کی طرف بلایا جائے اور اللہ کے ساتھ شرکت کرنے سے لوگوں کو روکا جائے منا کیا جائے یعنی دعوت اپنے دین کی اپنے مذہب کی یہ ایک بنیادی مقصد ہے جس کے نتیجے میں معاشرے تشکیل پاتے ہیں اور جس کے نتیجے میں امن اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے دین کو عزت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ خلافت و عمارت کے نظام کو قرار کرے ایک استاد صاحب نے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لائن پھینچی اور اپنے شاگردوں سے پوچھنے لگے کہ اس لائن کو چھوٹا کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن طریقہ کار ایسا ہو کہ اس لائن کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اسے چھیڑے بغیر اس لائن کو چھوٹا کر دیا جائے وہ کیسے ممکن ہے سب حیران اور پریشان ہیں کہ جب تک اس کو مٹایا نہ گیا اس کو ہاتھ نہ لگایا گیا تو یہ کسی صورت چھوٹی نہیں ہو سکتی بلا پھر کچھ دیر بعد استاد محکم نے اسی لائن کے ساتھ ایک اور لائن کھینچی جو اس سے زراعت زیادہ بڑی ہے بعد والی لائن نے پہلی لائن کو چھوٹا کر دیا اور چھیڑ چھاڑ کیے بغیر ہر مذہب اور ہر دین یہ چاہتا ہے کہ اسے غلبہ ملے امن سکون کی وہ زندگی گزارے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے دین کا گول بالا ہو تو دوسروں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے کو برا کہنے کی اور اس پر کیچڑ اچھالنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اپنی دعوت وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اچھے انداز میں حکمت عملی کے ساتھ پیش کرے اور اپنی دعوت دے کر لوگوں کو اپنی طرف اور جو اس کی دعوت سے متاثر ہوگا وہ اس کی بات کو لے گا جو متاثر نہیں ہوگا وہ نہیں نکالے اور آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں مثلا آپ کی کہی یا میں یہ خان پر آ سب پوری مارکیٹ کیا ہے کمپیوٹرس کی ہے اور ساری دکانیں چل رہی ہیں اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی دیتا ہے اور خریدار خرید کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں دین میں ڈالتا ہے یا جہاں وہ مطمئن ہوتے ہیں وہاں جا کے خریداری کرتے ہیں لیکن اگر یہی مارکیٹ والے یہ کہنا شروع کر دیں ہم جو چیز دے رہے ہیں یہ بڑی آلہ ہے اور باقی سب کی چیزیں گھٹیا ہیں تو یقیناً وہاں پر فساد کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا ہر دکاندار اپنی چیز کی خوبی بیان کرتا ہے اور اپنی چیز کی خوبی بیان کر کے اس کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے اسی پر مارکیٹ قائم رہتی ہے اور ایسے ہی تمام تر دیا اور مظاہر کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مذہب کی خوبیاں اپنے مذہب کی صداقت اور حقانیت کو بیان کریں اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش نہ کریں اور اسلام اللہ تعالی نے اس کو بنیادی طور پر امن اور بھائی چارے کا دین بنایا ہے اسلام میں اقلیتوں کو تحفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی واہد کو کسی ذمہ کو قتل کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا انسان تو انسان ہے حیوانوں پر بھی ظلم و ستم کرنے سے انصاف، اسلام منا کرتا ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ بوجھ کی مقدار متعلق کی تھی کہ گدے پر اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اونٹ پر اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے یعنی اس قدر احساس اور پھر معاشرتی دی اقدار دین ان کو ختم نہیں کرتا ہیلو گاڑی نمبر پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ شفیر آئے انہوں نے کچھ ایسی حرکت کی کہ ان کا واپس بچ کے جانا ناممکن تھا لیکن معاشرے کا اصول ہے بین الاقوامی کے سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا آپ نے سمجھایا لول اللہ کا رسول اللہ طرف اگر یہ نہ ہوتا کہ تم قاصر ہے اور یہ قانون نہ ہوتا کہ سفیروں کو قاصروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تیری گردن کان سے جدا کر دیتا یعنی بین الاقوامی اصول اور قوانین اسلام ان کی پاسداری کرتا ہے ان کی پاسداری سکھاتا ہے اللہ تعالی نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازر کی ہیں ان کو اسلام عزت دیتا ہے تقریب دیتا ہے یہودی تورات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کسی معاملے میں آپ نے تبیہ اٹھایا اور اس پر سامنے رکھا اور اس پر تورات کو رکھا اور پھر کہا اس پر سے پڑھو کہ اللہ کا اس میں کیا حکم ہے یعنی سابقہ اسمانی کتابوں کا بھی احترام ہے اور ان میں نادر شدہ اللہ رب العالمین کے فرامین کا بھی احترام ہے کسی کو برا بلا کہنا یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر اہل کتاب کو کہا اللہ تعالی کے حکم سے کہا اور یہ اہل کتاب اہل کتاب آؤ ہم اس نقطے پر جمع ہوتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے یعنی مذاہب کے اندر کوئی تھوڑا بہت آ بھی گیا کسی نہ کسی طرف سے داخل ہو بھی گیا بہرحال ہار قدرے مشترک کے موجود ہے اور فرمایا آؤ اس نقطۂ اتفاق پر جمع ہوتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چہرائیں گے یعنی عقیدہ ہمارا تمہارا ایک ہی اس عقیدے کی بنیاد پر ہم سب جمع ہوتے ہیں کہ ہم نے توحید کو اپنانا اور شرک سے اجتناب کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے سیمینارز اگر مسلسل منعقد ہوتے رہے تو مذہبی گروہی تعصب کو کافی حد تک ٹھیس پہنچے گی اور اس میں کمی واقع ہوگی اور میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی کوشش و کی اللہ تعالیٰ ان کی اس کاش کو قبول و مزور بنوائے اللہ کاڑے کی دوا پرنک یو ویری مچ ابھی ہمارے بنیاد میں ایک اور شخصیت موجود ہیں جنہوں نے انٹر فارمنگ پر بہت سا کام کیا ہے تو ان کو یہ آپ بلانے سے پہلے میں کی نظر ایک کتا ارد کرنا چاہوں گا سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس شہر میں کچھ دن پھیل کے دیکھتے ہیں سنا ہے بھولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں سنا ہے بھولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں آپ کافی کم شیئر بالکل شیئر کال رہے تھے سر میں اس کو دیکھتا تھا کہ وہاں سے کال اٹھے گا بہت شکریہ تھینک یو بات نہیں کروں گا بڑی چھوٹے سے بات کروں